سگریٹ in پینا ویسے ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لیکن افطاری کے فوراً بعد سگریٹ پینا اچانک موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے ایسے افراد دو روزہ کھولتے ہی سگریٹ پینے کے عادی ہیں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر سخت خطرات میں مبتلا کر دیتے ہیں جی ہاں ایک جائزے کے مطابق ترکی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک عمل کوئی نہیں تحقیق کے مطابق افطار کے وقت جسم کو پانی گلوکوز اور آکسیجن کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسے میں سگریٹ کے ایک کش سے شریانے سکڑ جاتی ہیں اور خون میں آکسیجن مناسب مقدار میں جذب نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں خون گاڑا ہو جاتا ہے جس سے اس کے جمنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دل کی دھڑکن بے ربد ہو جاتی ہے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ان سب عوامل سے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے تحقیق میں شامل ایک ماہر طب کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے فوری باد سگریٹ نوشی نہ صرف امراض قلب میں مبتلا کر سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی جھٹکوں اور ہاتھ پاؤں میں کپ کا کا باعث بھی بننے لگتی ہے لہذا ایسے افراد جو افطار کے فوری بعد سگریٹ پیتے ہیں وہ احتیاط کریں